الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأمن محمد النبى المصطفى وعلى آله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل الهدى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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 دوستو بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا دروتے خاطم لمبی آل تحیتوں تو بعد ذرے مطلق جل شان ہو دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا taala نفسو شیطان نے ہر شرط اتنے کو یہود و نسارہ دے آر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنہ نجات عطا فرماوے مولا سونہ اپنی پکڑ اور اپنے عذاب عزاب تھی رقمت کی دی پناہ دیں سامنے جس موضوع کا کلام کروں گا اس دنوان ہے اللہ سونا حق تبیعت ناساز ہونے دی وجہ اور سے بندہ لگ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بیماریاں بندے اندروں ہلا کے رکھ چکی کماقو میرے کول تقریر سے نہیں ہونی لیکن جتنی میرے ہندت ہے میں کوشش کراگا موضوع کا انتخاب اس واسطے کی ہے کہ حادثات بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہر قدم تادس ہے ہر وقت چادث ہے اور ہر بان جوان, جوان موت عام ہو گئی ہیں جوان موت ان بزرگاں نے ایک اچانک حادثہ لکھا قوم دی معیشت اور قوم دا سکون تباہ ہو جانا یہ بھی ایک ہادشہ ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے کہ دین اسلام دی نفرت آ جائے دشمنا نے اسلام غالبا جان مسلمانوں میں پچھلے ہفتے ایک عالم دی گل پڑھی وہ گل جناب دے سامنے رکھنا پھر اس بعد او, دے او دے وچو یہ سارا موضوع نکلے گا یہ تھوڑا مشاہدہ اور تجربہ ہے سب تو پہلے تہلے نشین کر لو کہ میں میں عالم نہیں ہوں لیکن جہے جی میرے مرشد تو فیض یافتہ عالم نے دے اور دوسرے ملان دے فرق یہ ہوئی ہے کہ اے لوگ دوسرے ملا کس سنا تاریخ کسے سنا کے لوگوں کا دل دل مطمئن کر دیتا اور اے جڑے لوگ نے اے معاملات اور حالات سے بول دے ہیں اور تبلیغ یہ ہوئی ہے اور اوکھا کام بھی یہ ہوئی ہے وغیرہ کسی کتابیں بھری پہ اور یہ یہشاہد ہے تجربہ وی حالات معاملات جو تھی ویخ رہے ہون والے لوگ بھی پریشان ہیں وہ کیوں پریشان پریشانے وہ اپنی دین دینی پریشانی پریشان دین نے دشمن دو پریشان نے اور جڑے دین تو تزاد نے وہ بھی پریشان نے جڑے ایمان توحید تو ہید تزاد کفر و شرک دے پا بند نے وہ بھی پریشان سبب نے ہاتھ ساتھ اور اس دور دے موجودہ دور د فتنے اور اس قدر آج ساتھ اور فتنے ود گئے کہ انسانی اقل ہے وہ حیران اور پریشان اور تنگ رہ جاتا ہے کہ یار سڈے بن کی سا کوئی ربر ہوں جا سانو اینا مسائل کو بچا سڈے مسائل حل کر سڈیا پریشانیاں دور کردر ادھر, ادھر جی بج رہی ہے کدی کس درد کدی کس درد کدی کس درد اسی چکر چار ساری تکلیف مک جائے تو سان سکون مل جائے اور اس وقت کا جڑا آلمی ہے وہ یہ کہ سارے اتنے جنیا تکلیف آس ان رب سے دور ہونے حالانکہ اصول یہ نہیں ہیں ایمان اسلام کا قانون نہیں ہے مسلمانوں دا دستور یہ سی کہ جد کو تکلیف ہونی ہے جدو کو حادثہ آنا پیش آنا جد کو پریشانی پیش آنی ہے انہیں رب تو دور نہیں ہونا وہ جڑے دور ہوئے کھڑے ہوتے سن وہ قریب ہوتے سن ہر حال دے اندر اور ہر مصیبت دے اندر ہر پریشانی دے اندر اگر نجات اور چھٹکارا مل سکتا ہے تو وقت خولا شریف دی بار گار ہلاکو خان کا دور سی ظالم سی بڑا واٹا ہلاکو خان دی تھی. یعنی او اپنے وقت دی, دی بادشاہ وہ اپنی سواری کے گھوڑے سے بہ گئے تھے مسلمانوں کے حالات لے کہ اے سڈے تو کن سارے مغلوب ہو گئے نے اور اورلبا انہوں دے اوپر کس حد تک چلا, چلا گیا جاندے جان انہیں عوام الناس کا رش ویکیا بھیڑ ویکی اپنے وزیر مشیروں کو پوچھا انہیں آخیا قوم کیوں کٹھی ہوئی پئی ہے کی وجہ ہے ماجرا کی رولا وزیر مشیر کہیں جی میڈم صاحبہ قوم جہی ہے کول کٹھی ہوئی خری ٹی <تضاف> وی نہیںرام کسی بے حیائی کے مرکزی کوئی اور خدا کی کسم کر کے قوم دے پیشوا علماء اور صوفیاء رہے نہ قوم دنیا پریشان ہوئی ہے نہ دینشان ہوئی وہ نو میرے کو لپشکر. بلاؤ بلاؤ اپنے وقت دے کوئی عالم سانی امام سن غلبہ گل کر لگا تو وجہ سنیا پڑھی کے بہتوں نے آنے لیکن گل دیکھ بڑے بڑے راز راج جدو فقیر اللہ دا نیڑے آئے شہزادی ج ہے کیا تھوڑا ایمان نہیں ہے کیا تھوڑا اللہ آپ فرمو گے میں کیوں نہیں سا اللہ تمان رب دوسرا سوال کر دیے کیا تصی تقدیر تے ایمان نہیں رکھ رکھتے آ فرما نے کیوں نہیں اصا ان کی تقدی سے پورا پورا یقین تے ایمان رکھنے ہوں تیسرا سوال کردی ہے کیا تھوڑا یہ ایمان نہیں ہے کہ مولا جینوں چاہے جہ غالب کر دے آرما نے واقعی سڈا ایمان جنو جی چاہے جہد جی غالب کر دے وہ کادر من لے چوتھا سوال کر غالب ہو گئے مولا سونے نے تے اتنے سانو گل کی تھی رضا رضا رضا تکا تازی ربو غالب ہو گئے سانو رب نے غالب اگوئی تالب کیا ہے کیا یہ اس گل کی دلیل نہیں ہے اس گل کی نشانی نہیں ہے کہ تھوڑے نالوں رب ساڈے نال چوکھا پیار کرد منگ جی نا بیچے غالب کرنے سال کہ رب نے سامڈے اتنے غالب کردا غالب ہونا اس گل کی دلیل کہ جدو شوار شانو تے غالب کر ہے رب نب نے سانڈے بنسبت سانو سڈے زیادہ پیار ہوں ظاہری گل غلبہ بھی لکھنے جڑے اللہ کے فکیر ہوں نا دلے وہ لوگ عالم بھی ہوتے سن فقیر بھی ہوئی وے نا اے سچی گل تو کھڑو یہ جو مرضی ہو جاؤ یہ کہہ یار چلو جسم تے تسی غالب ہو گیا او زبان تے سارے گل پی نے وی جائے گی جو کرنا نے کر لو آپ فرما آپ فرما ککریاں آئی ہاں ویچے آپ نے فرمایا وہ پیچھے ایک چرواہ آ بالکل آدھا نال کو دو چار کتے بھی آدھے آپ نے فرمایا وہ جڑے کتے ہوتے ہیں دے سرواہے سروایا ہوں سارے ایجنٹ ن سانب والا انے دو چار اپنے کتے رکھے ہوں پتا ہے کس مقصد ہونے تو نہیں آپ فرما نے وہ کتے چروے اس مقصد جد بھی کوئی جانور روا بشا نسدا اپنی جماعت تناپے والی چرواہے تور آڑ چرواہا وہ اپنے کتے اس جانور پیچھے نسو جاؤ ان لیاؤ واپس لے آؤ یہ اپنے اڑ لے آؤ یہ اپنی تھان دے آؤ بھی جنابے والی بھی تعلیم یافتہ کے سکھے آدھے سن باوے ہوں بے شکل نہ ہوں کتیا کا کم آ جانور کے پیچھے نس نس کے جانوروں نسا نسا کے پھیر فرا کے अपने अयड़ा वापस ले आना उस वजह तक जानवर का पेशा नहीं छ जानवर वापस नहीं सना जाते आप फरमाते چرواہ آدھے سن ان کا کم آتا سی جانور نک ن سونے جن تک, تک جانور واپس نہیں سنا جانے فروائی تھی رب رب سان سام ساری مخلوق یعنی جیڑ کا چرواہ مولا سونے یعنی کہ چرواہ مثال دینا شان دجڑا سانپ دے خال کے حقیقی کل مخلوق نو سامپتا ہے چند کتے نال رکھے کہ جڑا جانور نس جیڑا جانور اپنی تھان جیڑا جانور فرار ہو جاوے کتے ان مگر چرواہے نسونے وہ جانور مگر کتیا نے اے چر رہنا ہے جن چر جانور نے واپس نہیں آ جان فرما فرمایا وہ کتے تو اسان ساڈے تو گالے بو اام والے تو نس گئے اساں دور ہو گئے اپنی راہ چھ بیٹھے ہوں اپنا تین چڈ بیٹھے ہوں اساں اپنا حق سچ کا راستہ بیٹھے ہ اپنے قوم والا قوم غافل ہو گئی بیٹھے اپنا حق داہ چھ بھول گئے اچھا اپنا ائڈ چھڈ بیٹھے اپنا مرکز چڈ بی اپنا ریبڑ چڈ بیٹھے آب سونے اصاری تسا کت نا د فرمایا خوش نو ناگ سے مان نہ کرو خوش نہ ہو کہ تھوڑی شاہی صدا رہنی ہے توسا سدا ساڈے تم رین یہ خیال کہ کتے جانور پیچھے ایک مقرر وقت تک تک جانور پھر کے اپنی تھان پہ آ جائے کتے ان مگر پیچھا کرتے ہیں جس ٹائم جانور پھر کے اپنی تھان سے آ اپنے گیا ہٹ جایا ہٹ گئے رب کی راہ چڈ بیٹھے ہوں اپنا دین چڈ بیٹھے ہاں او فل ہو گئے رب سونے نے تھو ساڈے مگر لا درح چیر اپنی تھاہ ساڈے پر جسے اپنے رب لوٹ پہ جس ویلے اس اپنے مقام لوٹ پے جس ویلے اسان اپنی تھان لوٹ پے رب سونے اپنے آپ ہی شاہ شاہی اپنے آپ ہی مک جانی یہ رب سونے نے تھوانو ساڈے مگر لا جی تسا اپنی تھان آ جائیے وہ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہ اللہ کا فقیر دستا پہ جافر نے نا کفار یہ سارا یہ کتے کی مان لیں توجہ نہیں فرمائی اور مولا سونا اس قوم دے پیچھے لا چڈ جیڑی قوم فرار ہو جائے یہ گل نہیں بھائی جہی قوم فرار ہو جائے نا مست ہو جائے مولا سونا اپنے کتے ہونے مگر لا چڑا کتے جڑے نے اس وقت تک اندر مگر ر اس وقت تک قوم جا اپنی نہیں آ اپنے مرکز تے نہیں پہنچ جاندی اور اپنے نہیں جماعت تک کتے وہ پیچھا کرتے جدو اپنی جماعت آ جاوے موڑ کتے توجہ نہیں پھر رب سونے نشان ہے جو متلکار مسلط کیوں کرتا اس واسطے مولا سونا جی میں بنی اسرائیل کی گل ہے نا مولا قرآن ایشا دے ربا نے فرمایا فکل ما جا مسول مولا فرمایا سا کو رسول بھیجے آفا کل ماجا کم رسول اچھا انہوں نے و رسول بھیجے نے دمال رسول وہ پیغام لے کے گئے نے وہ پیغام لے کے گئے نیغام ان لفس دیا آدت س دی رسموں رواجوں دے خلاف سنے جد رسول لے کے گئے مولا گرما تک بر تک بر تکبر کیتا مست ہو گئے فری کل کرب تم فری کسی گروہ چلا کسی گروہ وہ لوگ نبیا کاتل بن گئے نبی نبیا نٹلاو والے بن گئے رسولوں چٹلاو والے بن گئے جدو نا مستی کی پھر مولا سونے نے اپنے عذاب کھلے نے ایسے عذاب آئے لے، ساری قوم نئے نام نشان ہی نہیں لیا وہ لوگ بچ گئے وہ جڑے اپنے رب رسول نال مخلصن جڑے اپنے رب رسول دے دعے دار سن اپنے رب رسکام چلن والے سن او بچ گئے باقی ساری نہ رہ بستیاں تباہو برباد ہو گئی خدا کی قسم کر گیا کچھ برباد ہو گئے کجا نو رب سونے نے بچا لیا جن رب نے اپنی فلاح دیدار سن اپنے رسول تابے دار اور بزرگ فرماؤں گا فرمایا تو پہلے رب سونے نے مختلف رسول بیچے نے اور مختلف نبی نے کیوں, کیوں اس واسطے کہ تی واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ لیکن نہ نبیاں دی سنی تو نہ رسولوں کی سنی اپنی مستی دے اپنے غرور دن تکبر دے کپور اتنے اتنے مدہوش ہو گئے, مدحوش گئے, مدحوش گئے, مدحوش گئے انہوں واپسی کا خیال, خیال تک لیا ادا عام خاصوں مولا سونا جدو کسی قوم نو جدو کوئی قوم مست ہو جاتی ہے پھر کئی قسم دے کتے قوم دے مگر وہ اس وجہ نال یہ قوم اپنے مقام سے واپس آ جے اپنی منزل سے واپس آ اپنے دن واپس آ جے اپنے راستے سے واپس آ جے ہوں دو تبکے بنتے پھر بھی توجہ نہیں کردہ باوجود بھی توجہ نہیں کردا وہ پھر اللہ دکماں بن دوسرا طبقہ ج اللہ اللہ تعا درتے واپس آ جان دے اپنی منزل والے واپس آ جان دے اپنے راستے والے واپس آ جان دے اپنے مقام والے تے اپنے مرکز والے واپس آ جڑی سو واپس آ ج مولا فرماؤ میں باوے جن بھی گناہدار سن آخر دربار توجہ ہے جدو بندہ مولا دی باہر گاہ جی نا تو خدا دی قسم کر کے وہ مہربان ہو جائے جدو بخشش سے آئے نا مولا ہے میں مولا ہے پھر اچھی یہ نہیں دے کہ کنیاں برائیاں کی ومن و منتا ب ن وا فولا کہ میری شان جدو کوئی بندہ جھک جاوے نا تو سچے دل جھک جاوے واپس آ جائے مولا فرماؤں برکیاں ہسڑا نیکیاں برائی پر کدو جدو بندہ اپنے مدار سے واپس آ اپنے مقام سے اور اپنے مرکز سے واپس آ جک دی بارگاہ دے اندر. تے خدا دی قسم کر کے آنا وہ بڑی بے نیاز ہر قسم دیا بلاو ٹال سکے بندہ اپنی گمراہی اور اپنی غفلت دیا جائے ودا جائے پھر بےسکن بےسکونی آداب خادد نہیں کیوں جنیاں چیزاں نے اسے واسطے ہوں تاکہ کوئی بندہ ویچے عبرت حاصل کر کے واپس آوے آئے او واپس آوے اپنے, اپنے رب وال واپس آئے اپنے رسول دیتی واپس آوے اپنے مرکز واپس جی دو بندہ واپس آ جائے تو مولا سونا فرما معافی فرما سکتا جن تک واپس نہ کتے مگر ری رہے تو جان نہیں چھڑ سکی تو جان چڑا تان چڑا تو جان دا ایک طریقہ ہے وہ تریقا ہے ساری ہر شہر کے اپنے رب کی وار جھوک جا مولہ سونے حدیث جیونس بڑی ان شاء اللہ بشرط صحت زندگی اگر جو مت مبارک دس دعا کر مولا سونا ملدی تو واخر دعوانا ان الحمد لله